اد حکمت حکمتریات کی تریاگ دوا دو اور سمے کی دعا سم ان زہر دبئی کی حادث کی چدام دا دیو جنا چتریات اکثر جوڑے دی دو و دو شرابن ان محرمات اکثر جوڑی گیارے بندہ جڑی گیم حرمات نے جوڑی گی جو لحمل اف آئی دی, دی. دی, دی. دی, دی, دی نجستی شراب دی ندی ن جوڑی کی مر دے چریت حال لیکن کم چار جی ادم داسرا جوڑی کی میرا شراب سے من دے دیگر واسط کر کے سمیت رسول اللہ مر سمیت سل سمے کو پروان کم ام مقصد جائز نہیبر دانا جائزاری کامل تہذیب دے استعمال دی اشیاء ہون. لکم دو مشروع دو غیر مشروب میں بے فرق نکم ہر کا دبا حالاروں لے کے دا حرام نوی قد دو غیر پر دو دحرانا دحرانا دحرانا قد ان مشراعت مشروعاتی رائے خزیرات کو أصفار السبع دي أعزام السبع دي مصم مسلمانات داشئر زوران دي كنجي كي ما شمارت زوران دي مؤسري گري نكونا ددرين دقار زوران دي ده هر يعدو كي أخذ زوران دي نور تزور هست ونگلی منگلی ریر شه تريري ما شمارتا فا او تعال لقت تميمة يام عبطر راتت تميمة زوران دا تميمة يام عشور وادق فرزان طرفنا قرب دوود حاضا کان علی صلی اللہ علیہ سرم خاص حسن مقصد مقصد دری یودا چاضا اس میں شارا دی اخرینی امرت دے او تو شعر من قبل نفسی مہاراجا ہا دا کان علی صلی اللہ علیہ سلم خاص حسن دا وینا د شردان طرف شر من قبل نفسی شہرفردان طرف رہتا سلام فردا مر دے نورت فرجار صاحب نفردان طرف مختص منبیر سلام فر دے تو مت نار دے امت فار کے شعر صحیح بھی نا سہی نہیں ہسن ہو ہسن کبھی ہو دا استعمال دریاپ کی اوی کی شاد مارک انکم پائےمر پائی جائے نہ رخی سوڑے استعمال دریاب کے استعمال مبارک دی رخم ملافائی جائز بھی جمہور سے جوڑ بھی نہ وہ مبارک آگا جائز ہوئی مسل کہدی سے دری درے اڑتشی شرکتر آپ تال تمی میری آپ دردی مباحد چاہوں نے جوڑنا دبا درام جاگا ہرام جوڑی درخون بائے شرابن تمیم دمی مجاحریت منجی شری زفار شو، عزام شو ایمیخ شو نا ایزام سباش مارکیشن چاہ کی الفاظ کی من خو ال الفاظ چیز دا جائز اللہ قائم کی مستقل تحقیق ذکر کئی فاقی ذکر کئی شہر مدے کلاب الگ مقصد داؤمر سراسا یشورکریاز دے تاریخ و تمیمہ دے وینار شہزاد داد دا نبی صاحب پاک کدرے واڑا مت نقل مارے دی کی تفصیل دے حکومت کے تفصیل دے اگر جہاداز حرال وجود نجائز دے اگر تمیما جہاد کے الفاظ مصرف بھی جائز دے حکم جتم جائز لگا ناجائز افردان دھرم چکرا کبھی بھی نہ جائز دے حکم دا وقدر خصفی تدخیز فرقید قوم دی استعمال ہوئی سکمیا